تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر ناؤ چلتا یوں ہو تو میں بہہ جاؤں اور راہ پر نہ رہوں